صورت البقرہ آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر سترہ کا ترجمہ ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی تو جب اس نے ادگرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے تشبیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بظاہر ایمان لانے سے دنیا میں انہیں مسلمان ہونے کی عزت حاصل ہوئی مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے وہ ایک دوسرے کے وارث رہے مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے جب ان مگر جب ان پر موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ساری ظاہری عزتیں چھین لیں جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیروں یعنی قبر کا اندھیرا یوم مشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا گیا دوسری آیت آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے سمم عمیون فهم لا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ در اصل ان کا دل ان کی بصیرت اور سوج بوجی اندھی ہو چکی ہے کہ وہ خیر کی باتیں سننے سے بہرے ہیں انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے سے عاجز ہیں اور نعمت بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں اسی لیے اب وہ لوگ حق کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اللہ رب العالمین سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اور لیکن وہ لوگ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں فرمایا یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل ہے جو سمجھ رکھتا ہے جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے اور, اعراف میں اللہ رب ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لئے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی ہیں جو بالکل خبر ہیں تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت کی قرآن کے ساتھ تفسیر ہے کہ دل رکھنے کے باوجود سارا کچھ عقل ہونے کے باوجود اسلام کو اللہ کے دین کو اللہ کے شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نفاق کرتے ہیں کفر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر ان خصلتوں کو پیدا نہ ہونے دے بلکہ ایمان عقیدہ اور تقوع کی بنیاد پر صحیح راہ پر چل رہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں منافقت اور نفاق کی ہر خصلت سے بچا کے رکھے اور اللہ سبحانہ و کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر بدعانہ ان الحمد رب العالمین